شعب جمع بخاری فضی بات کی ٹور روایت شخص پیدا ذکر گئی تکرار پر غیر مقرر تاریخ اور رحاظ تفصیل معلق روایت حضرت گاغر قلع باقی ادر فوس روایت موصول مسرت اللہ رسول اللہ رسول صاحب و ذکر نسیمخریف کی مال کی کتاب صرف باب دی ہی متعلقہ بارہ آیات کرمی ذکر کر کدام درارت گئی وہ فضیرت مانی عمر صالح اور حضرت عامر سے ہاوندے دے صاحب دا مس سے کوئی جمع مگی۔ بلکہ اللہ تعالی نے پجرات زید کہ فقر غبطل فرمایا کہ ملعکبا فقرکبتن یملیدو عامر سنہونہ جھا بنسملثبی۔ تے کہتا کہ اس تامین کو ادا داوند مرئی دی۔ اللہ اور غلامینا او عامن کے یوم الدین تو عامر کو دے پاداولہ کے چولگی پھر یہ کہ کے مرنے یتیمن یتیم کا ذو اقربہ کو سنچ بے قوندری سیوی نماز ذکر کر سعید ابن مرجان صاحب عالی نے یہ دعویٰ تو خواص نو شہر داروں نے قال دیا وہ ہرا سعید بھائی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام ارجین عادت ہے ہر ان مسلمان ان سے جزااد دوسرے کی دا حسینا سامل کازا ابو تابین الذی صاحبہ علی محسن الى عبد الضر تصق عن شان الغلام کا چاغ دل کا چمت والا وجی پیری محمود قضا تا بھی عبد اللہ بیاور اور کہو لگا تھا میں وہ دعوی کیا عبد الرحمن جو نہ ہو یا 1000 دینار لاشک وہ لفظ کہے دینار در سر کوس برابر فاتفہ دو غلام کے نام سے غلام و ذرہ ہو 1000 روپے قیمت کم غلام بہتر کا متی مربوب بیماری کان تھا ایو عدق الرقاب عدق ایو رقاب افضلو عدق کم غلام بہتر دینو دو مرغو فی ہے دو اغلق سمن شکران قیمت والا بھی ابو ذب فارس روحی باتت ہو چکتا نبیل السلام نے جی کم عمل بہتر دین قال ایمان باللہ و جہادم کی سبیری قلتو فا ایو رقاب افضلو ان کم غلام بہتر دین قال ایو یہ جی تو مرا بقامت کی ضمانت ہے اغلاظہ والے مقصد یہ ہے ضمانت قائمت والا والالف ظہان داہی دیر مرغی پنل ضمانگان والی اور تو با انما قال قضا قارو لكم قارو زین و سالہ کے دعوے شگارے دکارگر تمامت تو تجھل سے کار گئی اور تسرا الاخر قایا سے کاروں کا جناپے اثر چلے پکانے کی دو نا کاروں کا دیوانش جوڑے تو دیوار دیوار جوڑ زمیداروں کا نفیی دوتا زمیداروں کا او تسنو لی اخلاقا یا یا تارو کا دو فاردا ناپویا یا امر بایا ناپویا بھی والدو با انہا محبت کار مرکا مرکا انہا بس رکار خیشتا سارا اقارتا ناس من الشرم بریک دا خلقنا شخص شرم در مرکا بریک خلقنا دا شرم انہا تکلیف در مرکا مرکا مرکا مرکا مرکا فا انہا حاصل غتم دا خسلت انہا دا خسلت شغف ریبودل اوطن کو زرر لے دا سلقلہ پکرزان مانکتا سلقلہ دا لگتن تسدقلی آرار شکتن و خیراتن